اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے مقدمہ کے نام سے سفر نمبر 29 پر آپ کے سامنے ہے کہ جو مؤلف کا مقدمہ ہے اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد علی ال اور بہت عظیم کلمات ہیں مقدمے میں کہ جو ہم چاہیں گے ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا یعنی ان کتاب اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سک پڑھی جا سکتی ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت سے کلمات ایسے ہوں گے جو ممکن ہے آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوں اور مزید یہ کہ بعض ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کی وضاحت کی مزید ضرورت ہے اس لیے ہم یہ چیزیں ایک ساتھ انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے تاکہ ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کیا جا سکے اور مقدمہ کسی بھی کتاب کا بہت اہم ہوتا ہے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا چاہیں سب سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھیں کیونکہ مقدمہ کیا ہے اس میں مؤلف نے اس کتاب کو لکھنے کی غرض وغائد کیا مقصد ہے وہ بیان کیا ہوتا ہے اس کتاب میں اس نے کیا کچھ لکھا ہے کیا مین چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا ہوتا ہے اس کا منہج طریقہ کیا ہے کتاب کا اس کا کیا طریقہ ہے لکھنے کا بال اوقات کوئی چیز کوئی آدمی لکھتا ہے کتاب کوئی چیز لکھتا ہے اس کو مختصر انداز سے اشارتاً دوسرا لکھتا ہے اس کو تفصیل تو اس مقدمے کے اندر عموماً جو ہے ملف نے لکھنے والے نے اپنا انداز بیان کیا ہوتا ہے کہ میرا کیا طریقہ کار رہے گا تاکہ آپ اس کتاب سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں اور اس کتاب کے حوالے سے ہم چل دیکھتے ہیں یہاں پر تو جو کوئی میسر نہیں ہے کتاب سوائے پی ڈی ایف کی کو دی گئی ہے تو اصل کتاب بھی ویسے موجود ہے پاکستان وغیرہ میں تو اگر ساتھی چاہتے ہیں خریدنا تو ہم اس کے لیے پھر دیکھ سکتے ہیں لانے کا سلسلہ کیا ہو سکتا ہے اگر سعودیہ میں بھی نہیں ہے سعودیہ میں تو ہو تو وہاں سے بھی ہم آسانی سے مغا سکتے ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ سے وہاں سے ملے گی پاکستان خصوصاً پرنٹ ہے تو اگر ساتھی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کے لیے پھر خریدنے کا کوئی سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے جی آج آپ میں سے کوئی ہیں جن کا آج پہلا دن ہے ادھر بالکل نئے ہیں اس مسجد میں جو ہم نے شروع کیا جی جو بھی آج یعنی پہلا دن ہے ان کا وہ بس پیچھے جا کے نا اپنا نام رجسٹر کروا لیں پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں رجسٹریشن لازم کرا لیں تاکہ آپ کو واٹسپ گروپ میں بھی ایڈ کر دیں اور اپ ڈیٹس وہاں آتی رہیں گی آپ کو بارک اللہ حفیق کو. ابھی جا کے کروا لیں اس کے بعد تا... تاکہ تص کے لیے بیٹھتے ہیں ان yeah. بسم اللہ الرحمن الرحیم صفہ نمبر 29 ہے کتاب کا اور پی ڈی ایف کے حساب سے 32 پیج بنتا ہے مقدمہ احمد اکم وسطعین و استحدیق و و وسلم علیہ رسول وصحبِ اجمعین و منطب احسن الاََ الدین اما بعد اسلامی نہج پر ایک مسلمان کی شخصیت کی تعمیر کا موضوع تقریبا دس سال سے میری توجہ اور دلچسپی کا مرکز تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان افرات و تفرید کا شکار ہیں کسی پہلو میں افراد ہے تو کسی میں تفرید بعض معاملات میں کافی اہتمام کرتے ہیں تو بعض دیگر کاموں میں تساہل اور سستی برتتے ہیں مثلا ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے کی تو شدید خواہش رکھتا ہے مگر اپنے منہ یا کپڑوں سے پیدا ہونے والی بدبو کی مطلق پرواہ نہیں کرتا یا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور خوشو اور خضو اختیار کرتا ہے مگر سلا رحمی میں کوتاہی کرتا ہے اسی طرح بسا اوقات ایک شخص عبادت تو خوب کرتا ہے اور دین کا علم بھی حاصل کرتا ہے مگر اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لڑکے کیا پڑھتے ہیں اور کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں یا وہ اپنی اولاد پر تو توجہ دیتا ہے مگر والدین کا نافرمان ہے اور ان کے ساتھ معاملات میں سخت رویہ اختیار کرتا ہے یا وہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرتا ہے مگر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اس کے ساتھ بد سلوکی سے پیش آتا ہے یا اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ تو خوش معاملگی کا رویہ اختیار کرتا ہے مگر پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں بسا اوقات وہ اپنی وہ اپنے نجی وہ اپنے نجی معاملات تو اچھی طرح انجام دیتا ہے اور ایسے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے جن سے اس کی ذات کو فائدہ ہو مگر وہ معاشرتی تعلقات اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں دلچسپی لینے میں کوتاہی کرتا ہے یا ایک شخص دیندار اور نیک ہے مگر سلام کرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے سلسلے میں اسلامی آداب اختیار کرنے میں سست پایا جاتا ہے جی جا. ہاں یہاں تک سمجھ آئی میں چاہتا ہوں کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے ہاتھ کھڑا کر لیں کہ ہم وہیں پر رک کر آپ کو بتا سکیں نجی. ہاں معنی کیا ہے ابراہیم بھائی کو بھی مشکل ہوگی پڑھنے میں ذاتی ہاں جی. معاملات ایک ہوتے اجتماعی معاملات یعنی کہ ہمارے نجی اور سرکاری سمجھے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سرکاری یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں اور نجی جو انسان کے ذاتی اپنے معاملات ہوتے ہیں عطا تو تفرید کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی چیز میں افراد منی بہت زیادہ آگے بڑھ جانا جس کو ہم تشدد کا نام دیتے ہیں غلو کہتے ہیں سختی کہتے ہیں سمجھے نا اور تفرید اس کے الٹ اس کے برعکس کہ پرواہی سستی اور بالکل بے روخی کس چیز کا اہتمام نہ کرنا یہ کیا ہے تفرید ہاں جی اور کوئی لفظ جو سامنے آیا ہو اچھا اس میں دیکھیے انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ ہمارا یہ تربیتی کورس جو ہے ہم جو اس میں پڑھنے جا رہے ہیں ان, ان،, ان کے لیے کتاب لکھنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے لوگوں کی حالت افراد و تفرید یہی بیان کر رہے ہیں ایک طرف کسی چیز میں بڑا اہتمام ہے جس طرح بتاتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز میں اس کا حاضر ہونا بڑا اہتمام اس کا لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے خراب ان کے ساتھ ڈیلنگ اس کی اچھی نہیں ہے اسی طرح ڈیلنگ میں بھی کسی ایک شخص کے ساتھ اچھا تعلق ہے بہت اس کا اہتمام ہے اور دوسرا شخص جس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اس کے بھی حقوق ہیں اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے اگر بیوی بی کا حق پورا کر رہا ہے تو ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے ماں باپ کے حق پورا کر رہا ہے بیوی بی کو چھوڑا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد اس طرح سے عموماً لوگ جو ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی پہلو میں وہ افراد و تفریح کا شکار ہیں کسی چیز پر بہت اہتمام اور دوسری چیز میں ان کو نظر انداز کیا ہوا ان کو چھوڑا ہوا اور ان کو ان کا حق جو ہے وہ پامال کیا ہوا اور حدیث میں اللہ کے نبی آتے ہیں آتِ لذی حق حق عبداللہ ابن بن ایک صحابی ہیں آپ کے بڑے عبادت گزار تھے رات کو پوری رات حجد کی نماز پڑھتے پوری رات نماز پڑھتے رہتے بلکہ ہر روز قرآن ختم کرتے اور بلا ناگار روزہ رکھتے تو ان کی شادی ہوئی ان کے باپ نے شکایت کی کہ میں نے اس کی نکاح کیا ہے شادی کی ہے خاندانی عورت سے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میری بیوی کہاں پر ہے پوچھا نہیں کبھی جا کر بیوی کو کچھ تو آپ نے اس کو بلایا پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس نے بتایا کہ اس طرح سے ان کی جو روٹین تھی عبادت کی آپ نے کہ تیرا تیرے اوپر تیرے جسم کا حق بھی ہے اور تیرے رب کا حق بھی ہے تیرے گھر والوں کا حق بھی ہے تیرے مہمان کا حق بھی ہے یعنی آپ نے چند مثال ہی دی ورنہ تو اور بھی حقوق ہیں، والدین بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں اور بھی طرح طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے انسان کا واسطہ رہتا ہے آتی کل حق حق کہ ہر ایک کو اس کا حق دو اللہ کا حق دو عبادت کرو جتنی عبادت کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصاً فرائض پورے کرو اس میں کوئی کمی نہ ہو اس سے آگے مزید بڑھ کر کوئی نوافل پڑھنے کی نوافل نماز ہو روزے ہوں اس کا بھی موقع مل جائے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں کہ نوافل کرتے کرتے جو اور حق ہیں وہ چھوڑ دو اس کو نظر انداز کر دو تو یہ ہے افرات و تفریح یہ ہے جو غلط انداز ہے تو مولف رحمۃ اللہ یعنی حفظ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ یہ چیز جو ہے لوگوں میں جو دیکھی ہے تو یہ حقیقت میں غلط چیز ہے کہ جس کے علاج کی ضرورت ہے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ نقص باز ان لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے جو اسلامی دعوت کا کام انجام دیتے ہیں اور اس کے عملی پہلو میں نمایاں دلچسپی رکھتے ہیں جس سے کہ عام طور پر ان میں زبردست اسلامی حص اسلام کے احکام و آداب اور اقدار کا تقیق فہم اور اسلامی تعلیمات کی سچی پیروی کا جذبہ پایا جاتا ہے مگر غفلت بے توجہی اور لاپرواہی لاپرواہی کی بنا پر بہت سے اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ان کمزوریوں اور تناقضات میں مبتلا پائے جاتے ہیں پتہ نہیں انہیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے یا نہیں جی ہاں دیکھیے یہاں پر بھی انہوں نے پہلے آخر میں ذکر کیا تھا پیراگراف میں کہ بعض لوگ ٹھیک ہے بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں عبادت پر بھی ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بھی ان کی توجہ ہے لیکن اسلام کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے اور ایک مسلمان فرد ہونے کے لحاظ سے میرا کیا فرد ہے میرے اوپر کیا واجب ہے میری کیا ذمہ داری ہے اس کا کوئی احساس نہیں نہ احساس ہے اور نہ کوئی احساس دلاتا ہے بلکہ اگر کوئی احساس کرتا بھی ہے تو اس کو اس احساس سے فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بھی آپ لوگ بحرین میں کام کرنے کے لیے آئے ہو کمائی کرنے کے لیے آئے ہو آپ کا کیا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی اور ہم سنتے رہتے ہیں سمجھے نا کہ آپ اپنا کام سے کام رکھو بس کمائی کرو یعنی کیسے جیسے اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ تم گدے ہو اور گدے والا کام کرو صبح سے شام تک کماؤ بس کھاؤ جانور کی طرح اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی کام نہیں جس دین کے تم ذمہ دار ہو جس دین کے ساتھ تھا تمہاری نسبت ہے اس دین کا حال کیا ہے مسلمانوں کا حال کیا ہے اس کی پرواہ کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں مسلمان مریں جیئیں کٹیں کچھ ان کے ساتھ ہو یہ تمہارا کام نہیں ہے حقیقت میں یہ اگر کہا جائے تو شاید یا تو کافروں کے ایجنٹ ہیں یا کوئی زندی منافق ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح کے بغیرت بحث بنانا اور میں اسی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ہم بہت بہت سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو دین کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے جو مزاجیوں کے احساس دلایا جاتا ہے تو ایسے لوگ آتے ہیں بھی تمہارا کیسے تعلق تو جسے میں نے حض کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسان تو انسان بلکہ ایک جانور ہو انسان بھی نہ ہو بلکہ جس سے ایک جانور کا کام کھانا پینا اپنی ضرورت پوری کرنا ہے بس تمہارا کام یہ سب تک ہے حالانکہ مسلمان حقیقت میں اس دنیا میں اس کی بہت بڑا اس کا کردار ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور عربی میں کہا جاتا ہے کلون اعلیٰ فخر کہ ہر مسلمان ایک مورچے پر کھڑا ہے ہر مسلمان چاہے کسی بھی میدان میں ہو کسی بھی وہ فیلڈ میں ہو وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی مکینک ہے الیکٹریشین ہے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے کوئی پولیس فوج میں ہو کچھ بھی ہو وہ ہر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان اس کی ایک جگہ ہے اگر وہ اپنا فرد پورا کرتا ہے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے تو اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے اللہ کے ہاں کامیاب ہو رہا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا عذر قائم ہو رہا ہے اگر وہ اپنے اس فرد کو پورا نہیں کرتا صرف کھانے پینے کی حد تک اپنے وہ دنیاوی معاملات کو تو کل اللہ کو اس نے جواب دینا ہے کہ زندگی گزاری تھی وہ صرف کھانے پینے پر صرف کمانے پر گزاری تھی کہ اور بھی کو کام کیا تھا زندگی میں جوانی کا وقت بھی آیا تھا جوانی کی یہ صلاحیتیں قوتیں سوچ فکر جو بڑی اس وقت جوانی کے موقع پر اس وقت میں بڑی انسان کے پاس بڑی ذہانت ہوتی ہے بڑی سوچ فکر ہوتی ہے کہ اسم اللہ کے دین کا بھی کوئی حصہ تھا یہ صرف مال کمانے کے لیے سوچ فکر تھی کہ کیسے اور کماؤں کل قیامت کے دن سوال ہوگا لن تزول قدم آبدین اور ملق عامہ ترمیدی کسی عدیت سے آپ ماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اپنا قدم ہلا نہ پائے گا اٹھا نہ پائے گا جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دے گا اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تو مداری ہے ان چیزوں کو جاننے کی تو یہاں پر مزید باتیں ہیں کہ یعنی کہ یہ چیز نہ کہ صرف عام لوگوں کے اندر بلکہ حتیٰ کے بعد ایسے بھی لوگ جو دین کے کوئی تھوڑا اہمیت رکھتے ہیں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دعوت پر ان کی توجہ ہے لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں لوگوں کی تربیت ہفرد کرو دعوت دے رہا ہے لیکن تربیت کہاں پر ہے یا تربیت کر رہا ہے اور لوگوں کے حقوق کہاں پر ہیں ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ یعنی کہ مختلف طرح کے تناقدات کے لفظا پڑھ رہے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے تناخات تناقضات. بہت سے اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ بھی ان کمزوریاں اور تناقضات میں مبتلا پائے جاتے ہیں ہاں جی عربی کا لفظ ہے نہ قدین کلو کس چیز کا مدد مقابل ہونا مخالف ہونا اپوزٹ ہونا یعنی ایک ہی وقت میں آپ اپوزٹ کام کر رہے ہیں ایک چیز پر توجہ ہے دوسری سے, دوسری سے کوتا ہی ہے ایک دوسری ایک چیز کا پر اہتمام ہے اس کی اہمیت ہے اور دوسری پر کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں اتنا خدا تھا اس موضوع سے دلچسپی نے مجھے مجبور کیا کہ میں قرآن و حدیث کی ان نصوص کا تتباء کروں جو انسان سے متعلق ہیں نصوص کا نصوص کے معنی کہ جو قرآن و حدیث کی درجیں ہیں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ ان کو کیا کہا جاتا ہے نصوص کی جمع اور تتبو کے معنی ہاں کا لفظ کیا کس چیز کا پیچھا کرنا ان کو تلاش کرنا ان کو ڈھونڈنا اور دیکھنا کہ کہاں کہاں پر یعنی کہ کون سی دلیل ہے جو اس مسئلے کے یہ دلیل بن سکتی ہو یا دلیل ہو سکتی ہو جی yeah. ہاں حدیث کی ان نصوص کا تطفہ کروں جو انسان سے متعلق ہیں اور اس کی ذہن سازی رہنمائی اور تعمیر کرتی ہیں تاکہ میں مسلمانوں اور خاص طور پر ان میں سے ان لوگوں کے سامنے جو عمل کرنے پر تیار ہیں ایک مکمل اور جامع مطالعہ پیش کر دوں جس سے اسلامی زندگی کے خد و خال نمایاں ہو جائیں اور اسلامی صفات عادات اور اخلاق کی وضاحت ہو جائے تاکہ یہ مطالعہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو جن میں جن سے بعض پہلوؤں میں کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنے نفوس کو اس عظیم اور تابناک بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں جس تک تین حق انہیں لے جانا چاہتا ہے یعنی کیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کی دلیلوں کو ڈھونڈا کہ جس سے جو ہے یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایسا دین کا خاکہ پیش کر سکوں اور دین کا عملی نمونہ پیش کر سکوں کہ جس پر چل کر جو ہے آدمی جو دین کا مقصد ہے سربلندی کا اور انسان کی کامیابی کا اس کو حاصل کر پائے یعنی ان کے سارے پیراگراف کا یہ اس کا مفہوم ہے جی اس مطالعے کے دوران میں میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھ پر ہیبت تاریخ ہو گئی میں نے دیکھا کہ اسلام مسلمانوں کو جس نہج پر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ مسلمانوں نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے دونوں میں زمین و آسمان کی دوری اور بین فرق ہے یعنی اسلام نے کیا راستہ دیا ہے اور مسلمان نے رفتہ اختیار کیا ہوا ہے ہاں بیان کر رہے ہیں کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو آسمان دمین کا رستخاریا yeah. صرف چند ہی لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے جن کا اسلام بہتر ہے جن کے دل پاکیزہ اور صاف ہیں جن کے نفوذ بلند ہیں اور جن کی ہمتیں اور ارادے جوان ہیں انہوں نے پوری سچائی پوری اخلاص اور پوری گرم جوشی سے دین کی طرف توجہ کی ہے جو اس کے صاف شفاف سرچشمے سے سیراب ہوئے ہیں اور ہر نئے دن میں اسلام کی تابناک اور روشن تعلیمات سے اپنی واقفیت اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد بہت چند لوگ تھوڑے لوگ ہیں کہ جاقع ہی عقیدہ بھی صحیح ہے اور اسلام کی مکمل تعلیمات کو جو پاکہ صاف تعلیمات ہیں وہ لے کر چل کیونکہ اسلام کی تعلیمات میں فرق ہے یعنی اسلام تو ایک ہی ہے لیکن لوگوں نے جو طرح طرح کے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں تو اس میں اس میں چیز کا بیان کرتے ہیں کہ جو خالص سچہ دین ہے جو آسمان سے اس آخر میں کہتے ہیں جو صاف شفاف اسلام کا سر چشمہ ہے کہ جو اصل قرآن و سنت ہے اللہ کی وحی ہے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو واقعی وہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں اور نہ بعض لوگ ہاں وہ بھی اپنے طور پر دین پر چل رہے ہیں اسلام پر چل رہے ہیں لیکن ان کا اسلام کیا ہے کہ اپنے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے ان کے فلسفے ان کے گھڑے ہوئے طریقے کار ان کے بڑوں کی باتیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر اللہ کی وہی کو چھوڑ کر تو کوئی شک نہیں کہ جب انسان اللہ کے وہی سے ہٹتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی نیک کیوں بنا رہے سمجھ لے وہ ہدایت پر نہیں اور نہ نیکی پر ہے دے. اور اس لیے اس میں ضرورت ہے انسان کو یعنی صحیح میں اسلام پر چلنے کے لیے معلومات حاصل کرنے کی اور ان معلومات میں اضافہ کرتے رہنے کی جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا علم کا تعلق کسی زندگی کے خاص مرحلے سے نہیں ہے علم جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر شروع ہوتا ہے اور جب تک انسان قبر کے لحد میں نہیں اتارا جاتا یعنی فوت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جاری ساری ہے ہاں یہ ہے انسان جب قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی لیتا ہے زندگی بھر تو پھر جو ہے وہ اس رستے پر چلتا رہتا ہے اور جب اسے چھوڑ دیتا ہے بھی ٹھیک میں نے بڑا کچھ حاصل کر لیا اور جب سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ حاصل کر لیا یہی سے اس کی جہالت شروع ہوتی ہے جو شخص بھی کتاب اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرے گا اسے یہ درد انتہائی حیرت ہوگی کہ ان میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام مسائل کے سلسلے میں بکثرت جامع نصوص موجود ہیں اپنے رض... تمام مسائل جو آپ کے ہیں قرآن سنت کو آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کوئی ایسا یعنی کہ زندگی کا معاملہ نہیں کہ جس میں قرآن و سنت سے رہنمائی نہ ملتی ہو الگ بات ہے کہ ہماری لاعلمی کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے اور صرف عالمی نہیں بلکہ آج کل تو موجودہ دور میں خصوصا مغربی بھی تعلیم اس کا اثر ہمارے پاس اگر کوئی اقوال زری ہوتے ہیں اچھے اقوال ہوتے ہیں کو فارمولے ہوتے ہیں تو کن کے ہیں کافروں کے انگریزوں کے کافروں کے ان کے فارمولے ہم جانتے ہیں کہ فلانے کے لوٹے نے کیا کہا تھا فلاں نے کیا کہا تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے حدیث میں اللہ کے رویہ کا فرمان کیا اس کا مسلمان کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے نہ واقف ہونا پر نہ اسلام نے کوئی ایسا ایسی چیز نہیں کہ جس کو چھوڑا ہو جس میں رہنمائی نہ کی ہو yeah. اپنے رب سے تعلق استوار کرنے اپنے نفس کے حقوق جاننے اور اپنے ارد گرد ار کے لوگوں سے روابط رکھنے کے سلسلے میں واضح تعلیمات ہیں تین چیزیں ہیں ایک یا تو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے معاملات کو کس طرح چلانا ہے اور تیسرا اس کا تعلق آس پاس کے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ عزیز و قارم ہوں یا دوسرے لوگ ہوں تو اسلام کے بعد تعلیمات ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو اور ہم اس کتابیں پڑھیں گے ایک الگ سے پورا چپٹر ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے شروع یہیں سے ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے میرا حق میرے اوپر کیا ہے آج بہت سے لوگ یہ بھی جانتے میرا حق میرے اوپر کیا ہے اوروں کے حقوق تو کیا جاننے ہیں اپنا حق میں نہیں جانتے تو اسی طرح دوسروں کے حقوق کیا ہیں ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں جن کے ذریعے سے زندگی کے ہر میدان میں اور ہر پہلو سے مسلمان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور وہ ایک مثالی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا اہل ہوتا ہے yeah. اس طرح ایک مسلمان قرآن و سنت کے حسب منشا ایک م... ایک معاشرت پسند ترقی یافتہ اور نابغہ روزگار انسان کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے جس کی بے مثل اور بہترین تربیت مکارے میں اخلاق کے اس مجموعہ سے ہوتی ہے جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے اور جن سے زندگی کو آراستہ کرنا دین قرار دیا گیا ہے yeah. کہ اس پر انسان عمل پیرا ہو اور ان سے اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کی امید رکھے جی دین کیا ہوتا ہے دین کا لفظی معنی آپ کے ذہن میں کیا ہے کوئی دین کا معنی نماز پڑھنا روزہ رکھنا دین باقی قرآن سنت قیامت کہتے تو قیامت سے پہلے کچھ نہیں ہے دنیا میں کچھ ہے کہ نہیں ہمارے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے عربی میں کہتے ہیں کما تدین تو دین کا لفظ لفظ جو ہے اس کا مانا ہے معاملہ آپ کا کریکٹر آپ کا کردار یہ ہے دین تو دین کا لفظ جو ہے وہ انسان کی ہر چیز اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو اس کا تعلق اپنے ذات کے ساتھ ہو بندوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہو وہ دینی لحاظ سے ہو دنیاوی لحاظ سے ہو اس کی اکانومی اکانومی کے ساتھ تعلق ہو اس کی معیشت سے یا معاشرت سے جس جس زندگی میں تو دین یہ پورا کا پورا آپ کا جو بھی آپ کے زندگی کے معاملات ہیں کیا ہے پورا کا پورا دین ہے ان اقیم الدین کے دین قائم کرو تو اللہ نے نا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے کی دین کیسے قائم کیا, کیا صرف لوگوں کو رمالیں پڑھائیں کیا رمضان نے صرف روزے رکھوائے کیا کوئی صرف زکوۃ دلوائی یا کوئی اس طرح کے کام کیے نہیں بلکہ اگر ایک طرف عبادات ہیں اس سے پہلے عقیدہ ہے ایمان ہے توحید کی پختگی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی ہے بازاروں میں جا کر ہاں کسی نے غلہ رکھا ہوا تھا اناج آپ کو شک ہوا کہ کوئی گڑبڑ لگتی ہے آپ نے ہار ڈالا دیکھا کہ اوپر سے خشک نیچے سے گیلا ہے پوچھا بھی کہ کیا ہے کہنے لگا کہ بارش ہو گئی تھی گیلا ہو گیا تھا آپ نے گیلے کے تم الگ کیوں نہیں رکھتے رکھا اوپر سے خشک ڈال دیا نیچے گیلا رکھ دیا منگش چانا فنحی سمنہ دیکھیے حدیث کیا ہے بات صرف کوئی عقید ایمان کی نہیں صرف وہیں پر بات ختم ہی ہو جاتی آماتے کے جو دھوکہ دیتا ہے ہم کو مسلمانوں کو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے یہ دین ہے یا نہیں ہے عمر فاروق فماتے تھے کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے اس کو حق نہیں کہ ہمارے بازاروں میں کام کرے بازار میں دکاندار اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز بیچنی ہے کیسے بیچنی ہے اسلام کا حکم اس میں کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں تو اپنے فاروق ماتے کہ جس کو احکامات کا پتہ نہیں وہ دکان کھول کے نہ بیٹھے اپنے گھر میں جا کے بیٹھے بات صرف مسجد کی نہیں ہے صرف امامت خطابت کی بات نہیں ہے دکان ہے آپ کی کورٹ ہے آپ کے گھر کے معاملات گھر کے اندر کوئی خوشی غمی ہے کچھ بھی ہے وہاں پر دین ہے آپ کیا آپ کے رسم و رواج کیا چل رہے ہیں خوشی پر آپ کیا کر رہے ہیں کوئی غمی آتی ہے افسوس اس طرح کے موقع پر آپ کے کیا انداز ہیں پورا کا پورا دین ہے وہ اور ہم جو کورس میں ساتھی شامل ہیں جنارے کے مسائل پڑھا رہے ہیں اس جنارے کے مسائل میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ مرنے کے ساتھ انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں? ایک ایک قدم پر تعلیمات ہے ایک ایک قدم پر تعلیمات لیکن نہیں پتہ کہنے کا مقصد دین یہ ہے کہ جس میں انسان کو پوری زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ کار دیا جائے کہ تم نے یہ کام کیسے کرنا ہے yeah. میں میں ان تمام نصوص کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کرتا رہا اور ان کو ابواب اور موضوعات کے مطابق ترتیب دیتا رہا <تصفح> یہاں تک کہ جب یہ ترتیب مکمل ہو گئی تو اس کے تو اس کے نقوش واضح ہو گئے اور ایک مسلمان کے تعلقات کی مندرجہ ذیل اقسام بن گئیں مسلمان <تصفح> کا تعلق اپنے رب سے مسلمان کا تعلق اپنے نفس سے مسلمان کا تعلق اپنے والدین سے مسلمان کا تعلق اپنی بیوی سے مسلمان کا تعلق اپنی, سے، کا تعلق اپنی اولاد سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلق مسلمان کا تعلق اپنے پڑوسیوں سے مسلمان کا تعلق اپنے بھائیوں اور دوستوں سے مسلمان کا تعلق اپنے معاشرہ سے دیا یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو کتابیں ہیں جو اسی مولف نے لکھی ہیں ایک ہے مثالی مسلمان مرد اور دوسرا مثالی مسلمان عورت اس میں باقی موضوعات تو سارے وہی ہیں لیکن صرف مسلمان کا تعلق اپنی بیوی سے اور دوسری کتاب میں کیا ہے کہ بیوی کا تعلق اپنے خامد سے دیا ان نصوص کو جمع کرتے ہوئے اور ان میں پائی جانے والی بلند اور معتدل تعلیمات پر غور کرتے ہوئے مجھ پر یہ واضح ہوا کہ اللہ کی اپنے بندوں پر یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اس, کہ اس نے انہیں گمراہی کی پستیوں سے نجات دینے اور ہدایت کی بلندیوں تک پہنچانے کی دعوت دی اس نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور اپنے پیغامات اور شریعتیں نازل کیں تاکہ انسان ہمیشہ روشن راستے پر چلتے رہیں تاریکیوں میں نہ بھٹکیں اور اندھیروں میں ہوتی ہے کامک ٹویا ادھر کے ایک آدمی اندھیرے میں جب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر نا کچھ بات نہیں کدھر جانا ہے یعنی اگر اندھیرا چھوڑے نبینے کو نبی نبینا جب چلہ رہا ہوتا ہے بچارا کیا کرتا ہے اس کے بعد ڈنڈا ہوتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے تاکہ پتا چلے کہ رستہ کدھر سے ہے کس لیے اس کو نظر نہیں آ رہا تو یہ ہے اندھیرے میں ٹاما ٹوئیاں یعنی کہ آدمی کو جب پتہ نہ ہو کہ میں نے کدھر جانا ہے کس طرح کام کرنا ہے تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی کو کام کرنا شروع کر دیا کبھی چھوڑ کے بیٹھ گیا کبھی دوڑ لگا دی کبھی لیٹ گیا سمجھے نا یعنی کہ جس طرح ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ کبھی بڑے جذبات ابھرتے ہیں بھی ہم نے بس یہ کام کر لینا ہے اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ سارا صبح سے سویا ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان کے اندر اعتدار نہیں ہوتا نا مشکل مداجی نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے اور سیدھے راستے کے نقوش ان سے مخفی نہ رہیں مجھے محسوس ہوا کہ انسان ہدایت تربیت اور رہنمائی کے مقدس جھونکوں کا شدید محتاج تھا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی انسانیت کو بروئے کار لائے اور زندگی میں وہ عظیم کردار سرانجام دے جس کا اللہ تعالی نے اس سے عہد لیا ہے اگر سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت دینے والے, والے یہ پاکیزہ اور جان, جان فضا جھونکے نہ نہ ہوتے تو انسان پر خود غرضی اور انانیت کا غلبہ ہو جاتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سوچا کرتا اور حسد کینہ استحصال تسلط ظلم و جور اور دیگر ظلم و جور اور دیگر گندی عادتوں اور برے اخلاق کی دلدل میں جاں پستا بال تو جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ افراد و تفریض کسی چیز میں بہت اہتمام دوسری کر نظر انداز کر دینا یا کبھی جذبات میں آ کر بہت بڑا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا دوسرے لمحے میں بالکل بیٹھ جانا اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کام تو کر رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہے اور کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ حسد ہے کہ اور کوئی نہ کرے یہ کام صرف میں ہی ہوں میری اجارہ داری ہو کو میرے ساتھ کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو یہ حسد یہ بغض یہ کینا استحصال کا جو لفظ آپ پڑھنے وہ یہی ہے کہ آدمی صرف کسی چیز کو اپنے تک محسوس،, محسوس کر دے کسی اور کو اس میں نشے شریک نہ ہونے دے دوسروں پر اپنا قبضہ جمانا کہنے کا مقصد یہ چیزیں بھی بعض اوقات انسان کے دل میں آتی ہیں جب انسان کو صحیح معنوں میں قرآن و سننے سے تربیت نہیں ہوتی اور یہ چیز ضروری کسی جاہل کے اندر ہو کسی ان پڑھ کے اندر ہو, بلکہ بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے اندر جب علم ہوتا ہے لیکن علم صرف وہ جاننے کی حد تک کہ جس کا عملی زندگی کے ساتھ تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر آپ دیکھو کہ ایسے عالم عالم ہے لیکن حاصل ہے عالم ہے لیکن دل میں کینہ بغز ہے دل کا کالا ہے اس لیے کہ اس کو کوئی دوسرا برداشت ہی نہیں ہے کسی اور کو گبارہ کرتا ہی نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی حق پر کیوں نہ ہو تو یہ جانتے ہیں علم نہیں اس کو کہتے تو خیر کہنے کا مقصد یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت سے ایسے میں تربیت نہ ہو یا اس کی تصدیق ہمیں بچے کی فطرت سے ہوتی ہے جب وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ خود کو ان کے سامنے نیک سیرت بلند کردار اور اپنے بھائی سے برتر ثابت کرے اس کی بھرپور خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو ان تمام صفات سے عاری قرار دے جن سے اس نے اپنے آپ کو متصف بتلایا ہے اس طرح وہ چاہتا ہے کہ اپنی شخصیت کو ثابت کر دے اور اپنے بھائی پر غالب رہے اور اپنے بھائی پر غالب رہنے اور ہر چیز میں اس سے فائق رہنے کی رہنے کے فطری میلان کا اظہار کر دے یہ بھی ہوتا ہے بعدوقات بچوں کے اندر اگر سے ضروری کہ ہر طرح کے بچوں کے اندر ہو لیکن عموماً بچوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھ کر ہوں اپنے بھائی سے بڑھ کر سمجھے نا? کہ مجھے زیادہ اہمیت دی جائے اور مجھ پر زیادہ توجہ دی جائے اور جو کام ہے وہ اپنے اپنے سر ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کو کارنامہ اگر کیا ہے تو یہ عموماً تو وجہ کیا ہے کہ چونکہ ابھی تک اس کی تربیت نہیں ہے اسلام کے ان تعلیمات پر کہ جو واقع ہی اس کو بتائیں کہ بھی وہ اگرچہ تیرا بھائی ہے اگرچہ دوسرا شخص ہے لیکن اس کا بھی حق ہے اگر اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے تو اسی کے طرح منسوب ہونا چاہیے نہ کہ تم اس کو اپنی طرح منسوخ کرو yeah. انسان کی یہ خصلت طبعی اور فطری ہے اسی پر انسان کی بھلائی اور دنیاوی معاملات کی درستی کا انحصار ہے بشرط یہ کہ یہ معتدل اور افراد و تفرید سے آری ہو کیونکہ یہ خصلت انسان کو اپنے اندرون میں پوشیدہ خیر اور محاسن کو ظاہر کرنے پر اکساتی ہے وہ جب اس خیر کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے تو اسے اپنے نفس کے اندرون میں خوشی کا احساس ہوتا ہے چنانچہ وہ مزید عطا اور بخشش کرنے کی طرف ثبقت کرتا ہے ان کہنے کا مقصد کہ اس کے اندر ایک اچھائی کا پہلو بھی یہ کیا ہے کہ اگر یعنی بچہ کوئی چیز اپنی طرح منصوب کرتا ہے میں نے ایک کام کیا اس کا معنی کیا ہے وہ اس چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا کارنامہ ہے اور اس کو اپنی طرح منصوب کرنے کا معنی کیا ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ اچھائی میری طرح منسوب ہو اس کے اندر اس کا ہے کہ اس اس بات کا جذبہ ہے کہ اچھا کام کر کیا جائے لیکن اس خسلت کو جو ہے آگے جس کا ذکر کرتے ہیں اس کو لازماً اس کا اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے کہ اس میں حسد کا انداز بغض کینے کا انداز دوسروں کو گرا کر خود آگے بڑھنے کا انداز نہ ہو ہمارے بعد لوگ کیا کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو گراؤ دوسروں کو گرا کر نہیں آگے بڑھنا کیسے آگے بڑھنا ہے ہاں جی آگے بڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ٹھیک ہے ساتھ لے کے بھی چلے لیکن انسان کی ایک طبی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا سمجھنا کہ انسانی فطرت ہے اور یہ اچھی فطرت ہے اگر یہ خیر کے کام کے اندر ہے سمجھے نا اگر یہ آگے بڑھنے کا کام خیر کے کام کے اندر ہے کسی نیکی کے کام کے اندر ہے تو اچھی چیز ہے اللہ فوت پستا بالکل خیرات کہ نیکی کے کام آگے بڑھو لیکن آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو گراؤ نہیں وہ ایک پروفیسر یا ایک استاد ٹیچر اپنے, اپنے طلبا کو یہ پڑھا رہا تھا کہ آپ نے اس نے ایک لائن لگائی ایک لکیر لگائی تو کہا کہ اس لکیر کو اس سے بڑا آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی نے کہا کہ ایک طرف سے تھوڑا مٹا دو تو دوسری لکیر بڑی ہو جائے گی اسے دو لکیریں لگائیں دو لکیریں برابر تھیں کیا تک ایک کو بڑا کرنا ہے تو طارک علموں نے کہا کہ ایک کو ایک کو تھوڑی طرح مٹا دو تو دوسری بڑی ہو جائے گی بڑی تو ہو جائے گی لیکن کیا ہے ایک کو مٹا کر لیکن اگر دوسری کو کوئی تھوڑا اور لمبا کر دیں پھر کیا ہوگا کہ پہلی بھی نہیں مٹے گی اور دوسری بھی لمبی ہو جائے گی آپ کا کمپٹیشن ہے کسی کے ساتھ ہاں تو دوسرے کو گراؤ نہیں بلکہ کیا ہے اس سے آگے بڑھو اپنی رفتار تیز کرو اپنی صلاحیتیں اور حاصل کرو سمجھے نا اپنا کام اور بہتر بناؤ تم اور اس کے آگے بڑھو نہ کہ اس کو گراؤ ہاں وہ جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو اس کا کام اپنی جگہ پر ہے یہ ہے جو اسلام چاہتا ہے بندوں سے کہ دوسروں کو گرا کر نہیں آگے بڑھو بلکہ دوسروں کی صلاحیتیں ان کا اعتراف کرو ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کر کے ان سے آگے بڑھو لیکن جب یہ خصلت انسان میں حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ اس میں غلو کرنے لگے تو ایک خطرناک اور گھرونی بیماری میں بدل جاتی ہے اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ مغرور اور گھمنڈی ہو جاتا ہے اپنے م. ہمسروں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور ڈینگے مارتا ہے حالانکہ وہ ان فضائل و محاسن اور مکارم سے کوس آ... کوسوں م. دور ہوتا م. ہے جن کا وہ اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے م. جسے بتائیں اس موقع پر اس مہلک بیماری میں مبتلا شخص کی نفس کشی کرنے اسے خود پسندی میں حد سے گزرنے سے باز رکھنے اور اعتدال دانش اور توازوں کی جانب رہنمائی کرنے میں دینی تربیت اور اخلاق کی قدر و قیمت اور اہمیت, اہمیت نمایاں ہوتی ہے جی ہاں یہاں پر جو ہے ہم جسے بتایا کہ انسان فطری طور پر دوسروں سے آگے بڑھنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے چاہے بھائی بھی کیوں نہ ہو لیکن اس میں کہ آگے بڑھنا چاہیے لیکن بغیر مغرور ہونے کے غرور کے تکبر کے بغیر خود پسندی کے بغیر کہ میں ہی ہوں صرف ان چیزوں کے بغیر آگے بڑھو لیکن ان قباہتوں کے ان بری خسرتوں کے بغیر آگے بڑھو یہ اب تربیت کہاں سے ہوگی یہ تربیت جو ہے قرآن سننے سے ہوگی کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے یہ دین اس زندگی میں ہر خیر اور ہر فضیلت کا سرچشمہ ہے اور جن بلند اقدار اچھی عادات اور بہترین کریکٹر پر اصول تربیت مبنی ہیں اور اصول اخلاق دلالت کرتے ہیں وہ صدیوں سے انسانیت کو اس شیریں اور فراق الہی سرچشمے سے سیراب کر رہے ہیں ہر دین ہر شریعت جو اللہ کی طرف سے آتی رہی اس کا مقصد یہی رہا ہے کہ لوگوں کے ان جذبات کو کنٹرول کرنا ان کو جو ہے صحیح ڈائریکشن دینا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو کرو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے نہ کہ یہ کہ دوسروں کے ساتھ ظلم جاتی یا ان کے ساتھ حسد بہت یا انداز انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ چیز پوری واضح وضاحت سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان بلندی کی طرف بڑھنے کے مقابلے میں پستی کی طرف جانے اور پابندی قبول کرنے کے مقابلے میں شتر بے, مہار شتر بے, بے مہار رہنے کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے ہاں جی کیونکہ یہاں پر ایک اور فطرت میں فطرت ہے کہ بلندی کی طرف جانے کے بجائے پستی کی طرف جانا اس کو دری طور پر زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ بلندی پر چڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے سانس پھولتا ہے سمجھے نا اور جب پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آسانی سے جس پہاڑ پر چڑھنے کو آپ کو گھنٹہ لگا تھا آپ ان کے پانچ کے اندر اسے اترائیں اور بغیر کسی تھکاوٹ کے اس لیے انسان چونکہ فطری طور پر اس کے اندر ایک جو ہے وہ آسان پسندی تن آسانی جس کو ہم کہتے ہیں تو انسان چاہتا ہے یہ چیز اس لیے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ پستی کی طرف جو کہ نیچے کو جاتا ہے راستہ اس کو آسان لگتا ہے ادھر جانا اس کو زیادہ پسند آتا ہے آ جہاں پر کوئی مشکلات ہوں بلندیاں ہوں چڑھنے میں مشکل وہاں پر اس کو مشکل لگتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ چیز واقعی ہی انسانی فطرت اس طرح انسان بھی یہ نہ کرو یہ نہ کرو پابندیاں ہاں یہ اچھی نہیں لگتی لیکن کسی کو چھوڑا ہو کہ جو مرضی کرو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں جو مرضی کروں ہاں وہ جو مرضی کرنے والا اگر واقعہ ہی صحیح طریقے سے چل رہا ہے پھر تو اچھی بات ہے لیکن عموماً جب لا علم و جہالتے ہوں علم نہ ہو اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید طرح طرح کی بے روی ہو اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر جو اس کو شتر بے مہار جو لکھا انہوں نے کیا معنی ہے اس کا شتر کہتے ہیں اونٹ کو اور ہر جانور کی اونٹ کی کیا ہوتی ہے اس کے نکیل میں وہا, وہ رسی ڈالتے ہیں جس کو مہار بولتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اونٹ کو جدھر چاہو ادھر موڑ دو ادھر لے جاؤ لیکن وہ رسی نہ ہو تو پھر وہ اونٹ آپ کا نہیں کسی اور کا ہے وہ اپنے آپ کا ہے بلکہ وہ جدھر جدھر چاہے چلتا رہے گا اور صرف اونٹ کی مثال نہیں بلکہ ہر جانور گھوڑا بھی اسی طرح سے تو جب تک اس کی نکیل نہیں ڈلی ہوئی اس میں لگام نہیں ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اسی طرح انسان بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی پابند کرے بھی تم یہ کرو یہ نہ کرو انسان ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن ہر حالت میں یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی بلکہ بعد بہت, بہت سے حالات میں انسان کو پابند ہو کر چلنے میں اس کی خیر ہوتی ہے اور خصوصاً وہ پابندیاں جو شریعت کی ہوں جو پابندیاں اللہ اس کے رسول صلاح کی طرف سے ہوں اور اسی لیے آپ دیکھو آج بے دین لوگ بے رارو بھائی یہ پردہ کرنا حجاب کرنا یہ کرنا وہ کرنا یہ گانے نہ سنو میوزک نہ سنو یہ اپنے فلمیں نہ دیکھو یہ نہ کرو یہ پابندیاں ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی ٹھیک ہے جو جو کرنا چاہتے کریں لیکن جو کرنا چاہتا کرے اس کے نتیجے میں ہوتا پھر کیا ہے کہ اخلاق کردار دین ہر چیز برباد ہوتی ہے اور آخر پہ بھٹکانا جہنم ہے لیکن پابندی اس پر چل کر کے کیا ہے کہ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اور دنیا کے اندر بھی آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی میں کچھ یعنی کہ کچھ کر رہا ہوں کچھ کارنامے آتے ہیں لوگ بھی دیکھتے ہیں اور آخر میں بھی اس کی منظر جنت ہوتی اللہ ٹھیک ہے اللہ نے اللہ نے اس دین کو سات آسمانوں کے اوپر سے اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ وہ محض نظریات کی حیثیت سے باقی رہے اور اس پر بحث و مباحثہ کے ذریعے اقول متمدہ اور لطف اندوز ہوں لطف اندوز. لطف اندوز ہوں نہ ہی اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض مقدس کلام کی ہو جس کی تلاوت سے لوگ برکت حاصل کریں یہاں بھی میں مختلف بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے آسم قرآن نازل کیا ہے اور آپ سسم کی جو سنت ہے اور یہ سارا دین ہے اس کو نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ابھی ہم خالی قرآن کی برکتیں حاصل کریں یا قرآن کے ترجمے معنی پڑھ کر بھی پتہ چل جائے کہ اس کا لفظ کا معنی کیا ہے بس اس سے بڑھ کر آگے کچھ پتہ نہ ہو یا اس کے آگے کو ترویت نہ ہو بلکہ ان تمام تعلیمات کا مقصد ہی انسان کو اس کی صحیح زندگی کا رستہ بتانا ہے سراۃ مستقیم جو ہم فاتح میں جو دعا کرتے ہیں یہ دین الصراط المستقیم وہ سراۃ مستقیم کی اس رستے کی تعین کرنا ہے کہ وہ رستہ کون سا ہے یہ علم جو ہے وہی کا علم نور ہے اور یہ نور اسی وقت نور ہوگا جب آدمی واقع ہی اس کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے تقاضوں پر چلے گا لیکن آج ہمارا حال اکثر بیشتر کیا ہے تو قرآن ہے اس کو چومتے ہیں چین سے لگاتے ہیں کوئی قسم اٹھانے کا موقع آ جائے قرآن لے آتے ہیں کوئی دم درود کرنا ہے تو قرآن لے آؤ لیکن اس قرآن کا عمر کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان کی اس قرآن سے کیا رہنمائی ہے کچھ پتہ نہیں تو اس لیے قرآن اس مقصد کے نازلین ہوا اور نہ ہی آپ سرسم کی حدیثیں کو برکت کے لیے پڑھنے کے طور پر ہیں ہمارے مدرسوں میں وہ دورہ حدیث ہوتا ہے برکت کے لیے کچھ پتہ نہیں کہ حدیث میں کیا ہے اس لیے وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا مقصد صرف کوئی یعنی کہ صرف یعنی کہ علم حاصل کرنے کی حد تک نہیں ایسے بڑھ بڑھ کر کچھ نہ ہو یا صرف ان کے ظاہری چند چیزوں کو حاصل کر لینا بلکہ اصل ان کا مقصد جو ہے زندگی کے طور طریقوں کو جاننا ہے جاننا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان بھی بیان کرتے ہیں قد من اللہ نور و کتاب ممبن یہ یقین تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب یہ قرآن کریم یہ حدیب اللہ من طب الروان صبح السلام کہ جس کے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ جو اس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ردا کی اس قرآن کے ذریعے اس کو سب الاسلام سلامتی کے رستوں پر اس کو چلاتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور یوخرجوح میں نظرماتی لنور لن ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے بزنی اپنی حکم سے اور حدیم میرا سراتِ مستقیم تو ان کو ہدایت کی ہدایت دیتا ہے سرات مستقیم تو یہ ہے قرآن کا بنیادی مقصد کہ جس سے لوگوں کو ہدایت دینا ہے ان کو ہدایت کے رستے دکھانا ہے اور ان کو ان ہدایت کے رستوں پر چلانا ہے اور یہی کام سورت میں صحلام کی آپ کی دعوت کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے جو قرآن کا مقصد ہے اور آپ سلسلے میں اپنی دعوت میں یہی کام سر انجام دیا یعنی لوگوں کی اسی قرآن اسی سنت پر تربیت کی کہ جو عملی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے تو بس آج انسانیت کو یہ پڑھیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے اس بات کی شدید ضرورت ہے آج انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ انسانوں کا ایسا منفرد نمونہ تیار کریں جس کے بغیر زندگی میں خوشحال خوشحالی اور خوشگواری نہیں آ سکتی جس کے وجود کے بغیر انسانیت کی بلند اور اعلیٰ قدریں رواج نہیں پا سکتی۔ اور جس کی ذات کے علاوہ دوسری چیز میں اسلام کی تابناک حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی اس یکتائے روزگار انسانی نمونہ کی خوبصورت اور حسین تصویر کیا ہے اس کا جواب قارئین اگلے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کو محض اپنی خوشنودی اور رشا یہی کہتے ہیں کہ ہم انسانی نمونہ یعنی خوبصورت جو ہے وہ جو اسلام چاہتا ہے ایک مسلمان سے خوبصورت زندگی بہتری زندگی خوشحال زندگی وہ کہاں سے حاصل ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ آگے جو چپٹرا رہے ہیں وہ آپ آ رہے ہیں وہ ان میں اُنہیں چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کس طرح بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے اپنی اپنی نفس کے ساتھ بھی اپنی ذات کے حد تک بھی اور بندوں کے حد تک بھی آپ کے تعلقات معاملات کس طرح سے صحیح معنوں میں استوار ہو سکتے ہیں تو یہ ہے جو ہم آگے کتاب انشاءاللہ لینے جا رہے ہیں بارکل وفیق مجد اللہ خیر ویسے اگر آپ ان چیزوں کا تھوڑا مطالعہ کر لیے کریں آنے سے پہلے تاکہ ذہن میں ایک خاکہ پہلے سے موجود ہو کہ ہمارے موضوعات کیا ہیں اور خصوصاً میں یہ چاہوں گا کہ اگر آنے سے پہلے نہیں بھی پڑھ سکے تو جا کر ضرور پڑھ لیں جا کر ضرور ایک بار اس کا مطالعہ کر لیا کریں